ڈسملہ ہرسی و عقی مسلا تک ورک معرّا صدق سا کل ہر قسم دی و سنا تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریق نائق ہے کہ جو جو کچھ چاہے کر سکتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے اور وہ او ارشاد قرآن مجید اندر موجود ہے وما اللہ اللہ جو کچھ تسی چاہو وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ چاہے وہ ہو جائے سانو یہ تجربات رہندے نے لیکن اسی بڑی جلدی بھول جاتے گزشتہ چنے سبب کچھ بھی ہوگی لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ سڈیا گلیاں اندر سڈے بازار اندر, اندر پانی ہی پانی نظر آوے پانی نظر آیا تسی نہیں پہنچ سکے جمعہ آسا پڑھا ہے الحمد لیکن اکثر احباب نہیں آ سکے بلکہ چند ایک دوست پہنچے مشکل ایک سب ہوئی جس پہلے جماعت کھڑی ہوئی ہے کہ ایک جمعے سبب اور وجہ کوئی بھی ہوئے اور وجہ بھی کوئی ٹکی چھپی نہیں و ماں کم مصیبت اللہ بما کا سبب زہر الفساد و فی البر و البحر بما قصبت اید الناس قرآن پریا پہ آئے کہ جو کچھ بھی سانو نظر آن ہے ساڑھی مرزی دے خلاف زمین ہو بھائے سمندر ہو بھائے خوشکی ہو تری ہو جتھے کتے بھی کوئی بگاڑ کوئی فساد کوئی گڑبر نظر آن بھی ہے اللہ فرما دیجہ تد امل ہی ہوں میں کسے سے ظلم نہیں کرتا. وما اللہ فرما دیتے ادی بھی کسے سے ظلم نہیں کیتا لوگ اپنی جان تے خود ظلم کرتے دے رہتے دے. ابھی بھی اپنے آپ سے خود ظلم کر رہے ہیں الا ماشاءاللہ شامتے ما این شام ای بد ہی ہیں جنہ دیا شکل بدل بدل کے ساتھ سامنے آنی آنی آ رہی ہیں. کوئی سورت, کوئی شکل, کوئی صورت شکل اعمال ہی ہیں مختلف اشکال اندر سامنے آ گئے تو میں ارض کر رہا سا وا تشاشاہ فرمایا جو کچھ تیو وہ نہیں ہو سکتا جو میں چاہا وہ ہو جاتا اللہ کر کے دکھا دیتا. سبق سا چل رہا سر قیام نماز کے بارے اندر قیام نماز یہ بنیادی شرط واسطے اللہ وحدہ شریق نے جو ہدایات اپنی کتاب پاک اندر دیتی ہیں نے اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک اندر نماز مو جس طرح قائم کیتا ہے امت نی حکم دیتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھیا جائے جس طرح مینو پڑھنے بخاری شریف کی بڑی معروف حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں میم پڑھتے نو دیکھ دو اللہ جی کروڑ ہار رحمت ہو جائے ان شخصیات تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھتے ہیں دیکھیا آپ دے نال مل کے نمازاں پڑھیا آپ کے پیچھے نمازاں پڑھیا ایک ایک چیز نو نوٹ کرتے چلے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ نے اے موجہ عطا کیتا ہوا سی کہ جن نے نمازی پچھے کھڑے ہوں سن جماعت دی شکل اندر نماز با جماعت ادا کر ہوئے ہو انہ جو ایک ایک دی حرکتوں نقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سامنے دکھا دیتی دیتی. تاکہ کوئی غلطی کر رہا ہو دین ادار واسطے ایک بڑی واضح حدیث سڈے سامنے موجود ہے کہ صحابی آئے رضی اللہ تعالی ان مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے دیکھا جماعت کھڑی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکو کی حالت اندر ہیں آپ کے پیچھے صحابہ بھی رکو کر رہے ہیں اس اللہ کے بندے نے مسجد اندر داخل ہون دیا اس حالت اندر دیکھا تو اتو ہی رکو کی حالت اختیار کر صاف اندر میں یہ حدیث موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ تعالی نے این اکسا دکھا دیتا نماز تو بعد فارغ ہوئے یادئے ہوندہ نا کہ کوئی گلبات کردہ کوئی او دے متعلق دستہ یا او خود ہی دستہ کہ میں اج اے کم کیتا اس طرح کوئی بات ایتی نہیں ہوئی کسے نے دستیا نہیں انہیں خود بیان نہیں کیتا آپ دی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا زیادہ کلاہر کا اللہ تیرا لالچ ہو بڑھا دے لالچ ہرس ہر بندہ پیدائشی طور پہ حریص ہے لالچی ہے ساری فطرت اندر لالچ اللہ نے کٹ کٹ کے بھر دن اندر فرمایا انسانی نفوس اندر لالچ پڑھا لالچ کی نوعیت مختلف ہے لالچ دیا کے ہی نے ساہ علم لوگ نے دو بڑیا بڑیا قسم بیان کی دی لالچ دیا اور ایک مقولہ ہے عربی زبان دا اس نا یش باہ کہ دو ایسے لالچی نے جہے کدی بھی رجتے نہیں وہ کدی بھی سیر نہیں ہوتے اس نا یشب نے ایک تو علم دا لالچ جنہوں ہو جائے تحقیق شروع کر دے وہ پھر کدی رکتا نہیں کدی سیر نہیں ہوں دے ذہن اندر یہ بات نہیں آ کہ ہوں میں سب کچھ پڑھ لیا جڑا شخص یہ سوچنا شروع کر دے یا کہنا شروع کر دے کہ میں سارا علم حاصل کر لیا ہے یاد رکھو تو وڈا دنیا اندر بےوکو ہوئے علم تے پیدا ہون تو لے کے قبر اندر لیٹن تک بھی مکمل نہیں ہوتا اطلب العلم من المهد الى حدیث ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گود تو دی رہا تک علم کبھی ختم نہیں ہوا کوئی کنارہ نہیں اور حضرت موسا علیہ اسلام کا واقعہ سارے سامنے موجود ہے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام نو ایک دن پوچھا فرمایا اے موسا تیرے تو بڑا کوئی اور عالم بھی ہے کوئی ہوئی ایسا شخص بھی ہے جن تیرے تو زیادہ علم ہو سوچیا میں جی اللہ دا پیغمبر ہاں اللہ دا رسول ہاں علیہ السلام اور حضرت موسا علیہ السلام زم پیغمبر چیگمبر ہے جنہیں شان باقی پیغمبر اللہ نے بلند رکھی ابھی کسی شان کٹا سکتے ہاں نہ بڑھا سکتے ہیں لیکن اللہ نے درجہ بندی کر دیتی ہے خود ہی رسول تیسرا پارا شروع ہی اس مسئلے کو آتا ہے پر مایا تل کر رسول یہ سارے ہی بھیجے ہوئے نے سارے اصل ہی یہاں رسول بنا کے بھیجے ساڑھا ہی پیغام لے کے آئے فضلنا بعضهم على بعض دے دیتا ہے دیتی اللہ نے فضیلت اللہ نے درجہ بندی کیسے فرشتے یا کسی بندے اختیار نہیں کہ وہ رسولوں کی درجہ بندی کرے حضرت السلام لاگ جیڑے پیغمبر نے انسو ایک پیغمبر ہیں صاحب کتاب صاحب شریعت جس وی اللہ نے سوال کیتا نا کہ موسا تیرے تو زیادہ علم والا بھی کوئی ہے تیرے تو بڑا عالم بھی کوئی ہے کہ اس بات نو کی تھی اللہ میرے تو بڑا عالم بھی کوئی یعنی میرے دور اندر میرے وقت اندر میرے زمانے اندر میری نبوبت اور جس حالت اندر میرے تو بڑا ہور کوئی عالم نہیں اس ذہن نل اے جواب دے, دے اللہ تعالی نے فورن ہی فرمایا اچھا اگر اے ذہن ہے تو چلو پھر اپنے ایک بندے نل تو ملاقات کرا دینا میں کسی تفصیل اندر نہیں جانتا اللہ نے اپنے اس بندے نل ملاقات کروائی جا نام لوگوں نے خضر بیان کیتا ہے قرآن اور حدیث اندر اے نام موجود نے نہراندر نا نام ہے نہ نا حدیث اندر خضر خزر ملاقات بھی کچھ کروائی سمندر اندر اور ملاقات واسطے رہنمائی کا طریقے کار یہ مقرر کیا فرمایا ایک مچھلی لو ایوسا ایک مچھلی لو اپنے خان د قابل بنا لو فرائی کر لو پن لو تل لو مچھلی میں نا اللہ جو چاہے کر سکتے مچھلی لے لو خان کے قابل بنا لوگ تل لو ان فرائی کر لو پن لو جس طرح بھی تو اپنے سفر اندر نال رکھو جدو بک لگے وہ کھا لو جنگ ضرورت ہو خیال رکھے جی ایک مقام ایسا آئے گا وہی مچھلی جنوں کاندے جا رہے جیڑا ہو جا تو گا سفر دا سامان ہوئے گا کھان پی کا اسے اس مچھلی نے سمندر اندر داخل ہو جانا جی زندہ ہو کے میرے حکم نال جدھر جدھر وہ لگی جائے گی رستہ بنتا جائے گا بس اس رستے تے چل پانا تو سارے ایک بندے ملاقات ہو جائے گی کن عجیب بات ہے کہ وہ مچھلی جیسے کاندے جان گے جا پتہ نہیں کن حصہ کھا چکے ہوئے اور ہو کے سمندر اندر چلی گئی رستہ بندہ چلا گیا حتیٰ کہ اللہ نے اپنے بندے ملاقات کرا دی تھی او لیکن آل چل پے بڑے ہی محیطر العکول بظاہر عقل کے خلاف کئی واقعات پیش آ رہے ہیں موسا علیہ السلام بار بار کہہ رہے نے یہ کی کر رہے ہو ہی کر رہے ہو ایک ہی کر رہے ہو اللہ کا وہ بندہ یہ کہہ رہا کہ بس تو سی دیکھ دیکھتے چلے آؤ میرے نال چلے آؤ موسا علیہ السلام ایک جگہ سے جا کے کہن لگے کہ نہیں میں میم دس دیکھے یہ اگے چلوں گا انہوں نے کیا کہ اگر یہ پوچھنا گے کہ میں کی ہی کیتا ہے گا پھر آ فراق و نہیں و بین ایک شرط یہ ہوئے گی کہ ہن میں اپنے نال نہیں لے جا اگے میں کلا ہی جا انسان لالچی ہے واقعات دا علم حاصل کرن واسطے اے شرط قبول کر لئی موسیٰ علیہ السلام نے کہ چلو جی میں نہیں دا دنال جاندہ لیکن من دا سکت اسی کی کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ بیان کر کے تے فرمان دینے راحم اللہ و موسیٰ اللہ موسیٰ تے اپنی رحمت فرماوے تھوڑا جا صبر غور کر لئندہ تے اللہ پتہ نہیں سا نو کی کی اجائے بات غور دست لیکن موسیٰ صبر نہیں کر سکے ت پہلے تو انہوں نے وہ کشتی توڑی تھوڑی بہتی داغدار کی جہد سفر کر رہے تھے موسا کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے کی کر رہے کشتی توڑنی شروع کر دیتی ہے آپ بھی ڈب جائے گا میں نو بھی ڈبو دیں گا کشتی والے سارے مسافر ڈب جان گے کشتی وال کشتی خراب ہو جائے گی یہ شروع کر دیتا ہے. مگر انہوں نے یہی کیا کہ چپ دیکھتے جاؤ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ کشتی تو اتر کے چلے نے سامنے ایک بستی نظر آئی دونوں بڑے بکے نے مسافر نے وہ توشا سے ختم ہو گیا وہ مچھلی تے رستا دکھا کے چلی گئی کوئی چیز نہیں پلے کھان والی پینے والی دونوں مسافر نے بکے نے سامنے ایک آبادی نظر آئی اتنے چلے گئے جہاں بندہ ملتا ہے انہوں کہ یار بخ بڑی لگی ہے کھانا کھلا دیو کوئی کھان پی والی چیز دے دیو قرآن دے الفاظ نے جا بندہ بھی ملیا انہیں توجہ ہی نہیں دل سنی ہی نہیں کسے نے کھانا کھلایا ہی نہیں کو غصہ ہونا چاہیے سر کہ دیکھو پنڈ بھریا پیا بندیاں کا آبادی ہے کھانا کوئی منگا بھی نہیں دے رہا چاہیے تو یہ نا کہ مسافر دیکھ کے اجنبی دیکھ کے خود کھانا کھلا دینا کوئی لیکن کھانا منع نہیں ملیا کسے نے کھانا نہیں کھلایا چل گئے چلدی گئے ایک دیوار بوسیدہ جی گرن والی نظر آئی تے او دا نام تاریخ اندر خضر بیان ہو رہا ہے. اللہ دے اس بندے نے کیا موسا ذرا ٹھہرو کہ وہ کہنے لگے دیوار بالکل گرن والی ہے بوسیدہ ہو چکی ہے ذرا انو ٹھیک کر دیئے درست کر دیئے موسا علیہ السلام دا تے پارا چڑھ گیا کہیں لگے کھانا منگیا نہیں کسی نے کھلایا سارے پنڈ چو کوئی سان روٹی دن واسطے تیار نہیں تھی. اسی نہیںفت لوگ دیوار ٹھیک جی کر دے پھر یہ انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک کر کے چلانے دیوار ٹھیک کی تھی. باتاں سارا عقل دے خلاف نا آدمی جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ بالکل اُلٹ نے تھوڑا جہ ہوچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اوتے رک گئے دیکھتے اس بندے نے ایک بچے مار بغیر نکرا. اس بچے نے کی گنا کیا ایک معصوم جان قتل کر دیتا ہے تینو بھی جیل چساوے گا کہ آپ بھی کتنے فسے گا میم دس کی ہو رہا او مقام آ گیا کہ اگر میرے کو سستے ہوں جا ہو جان گے مختلف ہو جان گے میں تعوی اپنے لاواں گا پھر دسنا یہ حقیقت توڑیے خراب ہے نقصان پہنچایا ہے حقیقت اندر میرے اللہ نے میم یہ علم دتا ہوا ہے اس علاقے اندر ایک بادشاہ ری اپنے کارندے چھڑے ہوئے ہیں وہ دیکھتے پھرتے نے جڑی کشتی اس قابل ہے کچھ دیر انہوں اندر استعمال کیتا جا سکے وہ پکڑ کے وہ کشتی والی بھی, بھی باجپا دے سامنے پیش کر دیں بیگار, بیگار لینی شروع کر دیں جی کشتی کوئی ٹوٹی فوٹی نظر آئے داغدار پکڑ دے میں انہوں کی ہمدردی کی تھی وہ نقصان نہیں پہنچایا بالکل معقول باب لگے اچھا وہ دیوار جہی ابھی ٹھیک کر کے آئے ہاں وہ دو, دو یتیم بچیاں دی دیوار ہے میرے اللہ نے میں میری داپ جس ویل فوت ہوگا سی کچھ تھوڑی جی رقم سی اللہ دی بارگاہ اندر اے درخواست کی تھی کہ اللہ اے تھوڑے دے میرے کو پیسے نے یہاں کوئی سنبھالن والا نہیں میرے بچے پچھے چھوٹے چھوٹے نے میں ہوں دیکھ رہی ہوں کہ انکریب تے تیرا پیغام اون والا ہے میری تے زندگی ختم دی نظر آ رہی ہے یہ پیسے میں ایس دیوار دے تھلے رکھ کے اتنے دیوار بنان لگا اللہ جدو میرے بچے جوان ہو جان یہ پیسے انہوں دے دیں بڑے سبق نے ان واقعات اندر وہ ہن اپنے رب نال اس طرح گلاں کر رہا جس طرح کسی دوست نالا کری کہ اے میری چیز ہے ذرا سنبھال لے جوں میرے بچے جوان ہو جان گے ان اور حقیقت ہے یہ کہ اللہ تو بڑا دوست بندے دا کا کون ہو سکتا ہے صرف دوست ہی نہیں اللہ با وفا دوست ہے جڑا کدی بھی کسی نال بے وفائی نہیں کرتا بشرتے کہ بندہ بے وفا نہ ہو جائے جب بندہ بے وفا ہو جاتا ہے پھر اللہ وہی پرواہ نہیں کرتا بے وفائی پھر بھی اللہ نہیں کرتے وہ پرواہ نہیں اللہ کرتا یہ اعلان بھی قرآن اندر ہی موجود جی کل ما یا باؤ بےکم اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ صلاحیت انیسویں پارے اندر یہ اعلان موجود جی سورہ فرقان کی آخری آئے ما یا باؤ بے کم ربی یہ دس دے غلط فہمی اندر نہ رہنا میرے رب نی کوئی ضرورت نہیں جی میرے رب نی کوئی پرواہ نہیں جی یہ نہ تے رب دے کم سارے اسی طرح بند ہو جان گے سارے پروڈکشن ہی رک جائے گی رب دی کوئی سنت ہی نہیں چلنی جے جی میں کیتا تے رب دا تے بڑا نقصان ہو جائے گا ما یا با بیکم ربی نو دس دیو کہ میرے رب نو تو اڈی کوئی پرواہ نہیں جے تک کوئی ضرورت نہیں جے. کس بندے دی پرواہ نہیں اور ضرورت نہیں, لولا دوہا اکم جے تسی انو نہیں پکارو گے جے انو تو کوئی ضرورت نہیں جے. پکارن والے کی بڑی عزت کرتا ہے او بڑی محبت کرتا ہے یہ ایک, دفع ایک دفعہ پکار اور تین تین جواب اگوں د اپنی زبان چ ایک دفعہ کہ ابو تین حاضر اے بندے تو میری آواز دتی ہے میم پکاریا میں کتنے دور نہیں میں تو تیرے کول ہی موجود میں بھی غیر حاضر نہیں ہوا اللہ جل شان و بندہ کدی حاضر سے کدی غیر حاضر اللہ ہر وقت حاضر ہے یا ابھی آنا حاضر بندے تو بڑا خوش قسمت ہے وہ آواز دیتی ہوں جہاں ہر وقت حاضر ہے ہر وقت موجود <coughs> دوسرا جواب کی ہے یا عبدی آنا کئی اے بندے میں قائم میں زندہ میں اس کائنات نو چلان والا یا عبدی انا حیون اے بندے تو تی مردہ نو نہیں پکار ریا زندہ ذات نو پکار رہ جڑی ہمیشہ تو ہمیشہ تک زندہ ہے ایک آواز دے کے تین تین جواب اگوں ملتے ہیں او بندہ اپنے رب نہ رہا اللہ یہ تھوڑی جی رقم تھوڑا جہا اثاثہ ہے تھوڑے جیسے جی ہیں میں کریب رخصت ہون والا یہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا جدو میرے بچے جوان ہو جان ان دیوار گرن والی تھی اللہ نے اپنے اس بندے نو علم دتا کہ یہ دیوار گر گئی سے یہ پیسے تھلے نکل آؤں گے نظر آ جانے کوئی کڈ کے لے جائے گا وہ بچے اجے اس قابل کہ وہ یہاں جی دی نا کہ, ہاں کہ بغیر کسی کسور بغیر کسی گلتی بچے نو فر کے تصا مار دتل کرتا وہی تو یہ کہ میرے رب نے مجھے یہ علم دچا ماں باپ بڑے نیک بڑے سوالے دے لیکن بدن بنے گا رسوائی اور زلت کا سبب بنے گا یہ بچہ یہ مگر میرا رب نہیں چاہتا کہ اپنے نیک بندے زلیل ہوسوا ہو ساری بدگمانیاں نے نہ اپنے رب سے کہ او میم ذلیل کر رہا ہے او میروں رسوا کر رہا ہے اللہ تک تبھی بھی نہیں گا کہ اپنے بندے نو رسوا کرے اپنے بندے ذلیل کرے بندہ خود اپنی اپنیا ذلیل جلیل ہوں اپنے اعمال کی وجہ رسوا ہوں بندہ تے اپنے عز رب تے یہ بدکمانی کر بیٹھتا ہے لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا جس ویل چینی واقع بیان کر دیتے وعدے دے مطابق اللہ دا وہ بندہ کتے چلا گیا موسا علیہ السلام پھر واپس آ گیا جتوں گا برحال راہ ملا ہو موسا اللہ, موسیٰ اللہ موسیٰ تے رحم کرے فرمایا اگر صبر کر دے اللہ کچھ لیں دکھا ہوتا بات یہ ہو رہی تھی کہ اے جو کچھ بھی ہندہ ہے سب اپنے آمال دی وجہ نال ہے او دا نتیجہ نکلتا ہے جہدے تو ابھی پریشان ہو جاتے ہیں نماز کے قیام واسطے جہیا شرط رکھی گئی نے کتاب و سنت اندر بیان کی گئی نے وہ سارا شرط اگر پوریا کردیا ہو نماز ادا کی جائے تو ایسے بندے نو اللہ کدی بھی پریشان نہیں آؤ دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میرے سامنے کوئی مشکل آ جائے کوئی ایسی بات آ جائے جدا حل بظاہر نظر نہ آ رہا ہوئے. میں اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دینا سلام پھیرن تو پہلے پہلے اللہ میری مشکل حل کر دینا اللہ دی طاقت اج بھی اسی طرح ہی موجود ہے وہ ساری مشکل بھی حل کر سکتا ہے لیکن عظیم نماز نو نماز سمجھ کے نہیں پڑھیا اکثریت اس پاس آئی ہی نہیں اور وہ او بڑے فخر کہیں نہیتی نہ نہ کزا کی یہ فخر نال کیا جڑے آئے نے افسوس نل یہ کہنا پہنتا ہے کہ ان چو بہوں تھوڑے ایسے خوش نصیب نے جنہوں نے وہ نماز سیکھی ہے جیڑی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سے ورنہ اکثریت دیا نماز ادھر ہوئی اور چکیاں ہوئی نظر آ رہی ہیں اللہ کی رسول والی نماز نظر نہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیام نماز دیا شرط تین شرط اختصار نل بیان ہو چکی ہیں نمبر ایک پاکیزگی اور طہارت نمبر دو قبلہ رخ ہونا نمبر تین نماز وقت پہ ادا کرنا یہ تین شرط اختصار نال کی دیا جا کی جا چکی اگر تفصیل اندر چاہیے تو ایک ایک شرط اینی لمبی ہے اور وہ او بارے اندر قرآن حدیث پرے پی کہ زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ شرط ختم نہ ہو چوتھی شرط اسے بارے اندر اج کچھ ارض کرنا مقصود ہے او ہے نماز با جماعت ادا نشین کر لو کہ بغیر ہی نہیں کرتے شری ازر ہوگے کی نماز اللہ قبول کر لین انہوں نے مہربانی جی ازر کوئی نہیں حدیث سے واقع الفاظ موجود ہیں من فلم فلا سولا جن ازان سن لی نماز دقت کا پتا چل گیا فلم یا پھر وہ نماز پڑھنے مسجد اندر نہیں آیا با جماعت نماز ادا کرنے نہیں آیا فلا س لہو ادوی کوئی نماز نہیں دی نماز نماز بندی نہیں قبول ہی نہیں اور یہ حدیث کدو بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابین صحابی ہیں جنہ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی جنہ کی شان اندر قرآن کی ایک سورت اللہ نے اتاری ہوئی ہے سورائے ابس تیس نے پارے جی تیسری سورت ابس اینڈ نو کے چیوڑی چڑھا لینا نو کے رخ پیر لینا چین بچی ہونا جس طرح اردو واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند بڑے بڑے سردار جو جی زندگی شروع ہونی ہے انہیں ختم نہیں ہونا انہوں او دی تیاری کرنی دیئے اپنے اللہ حضرخت سامنے آتے ہوئے نظر آئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے زبان تو کچھ نہیں آپ نے ارشاد فرمایا چہرے سے ایسے آثار نمایا ہوئے کہ اس موقع سے عبداللہ ابن ام نے مقتوم دا آنا ناگوار گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سوچ دیا ہویا کہ نابینا آدمی ہے اتنے آئے گا یہ پتہ نہیں ہونا دیکھ نہیں سکنا کہ ماحول کی ہے ایسے ویسے کس قسم کی گفتگو جاری ہے کہ آ کے یہ کتنے کوئی اپنی بات نہ شروع کر دے اور اے سارا سلسلہ ہی ختم ہو کے رہ جائے اے بات ہی ویچ منقطع ہو جائے یہ سوچ دیا ہوا ابد اللہ عب نے مختوم کچھ آثار ایسے ظاہر ہو گئے کہ چہرہ جہا ہے یہ دل دا انڈیکس ہے جو کچھ دل اندر خیالات پیدا ہو رہے نے چہرہ مناقص کر رہا ہوں خوشی ہو گئے تب بھی چہرے تو ظاہر ہو ہے تے جی آدمی گسے اندر ہوے کوئی سدمہ ہوے تو پھر بھی دوروں دیکھئے ہی چہرہ دس دینا ہے کہ یہ کسی کرب اندر کسی تکلیف اندر متا اللہ تو سب کچھ ہی جانتا ہے. وہ دے تو کی چھپایا جا سکتا عبد اللہ ابن امے مکتو مجھے اتنے نہیں پہنچے رسول اللہ, اللہ سلسل کے کو چند قدم کا فاصلہ ہے تے اللہ کا پیغام لا کے جبریل پہلے پہنچتا ہے پہ. فرمایا چہرہ اپنا بدل لیا اور چڑھا لیے اے محمد تشانی سے شکن اور بل آ گئے اس نابینے نو آیا دیکھ کے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ <يَزَّكَّا> تو انو کی پتا ہوئے؟ اے جی بڑے بڑے سردار تم سامنے بیٹھے نے اس نابینے دی, جتی دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے او نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابد اللہ تعالی. او مختوم وہ دن پھر زندگی دا آخری دن جدوں قدیس سفر اندر جان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واسطے عمر واسطے کسے سفر واسطے مدینے تو باہر تشریف لے جان دے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نم بلا کے فرما دے عبداللہ میرے تو بعد جنیا نمازہ اون دیا اون دا امام تو میں دا مسجد نبوی دی امامت تو کرانی میرے تو بعد وما یدریق لعلہو یزکا فانو کی پتہ ہوئے اس نبی نبی شان کی اس نبی نے سحابی نے ایک دن پوچھا رضی اللہ تعالی عرض کی تھی اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لا آج دو مسجد مینو کوئی بندہ نہیں ملدا جڑا پکڑ کے مسجد اندر لے آوے اے ہموار رتے سڑک یہ تے بعد کی پیداوار ہے نا اس دور اندر پتہ نہیں رستے کس طرح دے سن تو ٹپ ٹپ کے مسجد تک پہنچنا پہنتا سی رستے اندر کھانیاں ٹھوکر سن پکی والے چلتے ہوئے گھبرا جانے سن ایویں نہیں کیا, کیا؟ فی تام يوم اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہے اندھیریاں اندر چل کے ٹھوکر کاندے کاندے آتے ہیں نا مسجد تک اندھیریاں اندر چل کے آدھے ٹھوکر کھانے ہوئے مسجد اندر پہنچ دے نے ہیں یہاں خوشخبری سنا دیو کہ قیامت کے دن لوگ اندھیرے اندر ٹھوکر کھا رہے گے اللہ نے یہاں ایک نور دتا ہوگی گا کی روشنی اندر چل کے اے میدان ہماچل اندر آ آن. اے جڑے آگا وضو دے پانی نالتے نا قیامت دے دن یہاں جس بیٹری سے کوئی شہ ہی نہیں یہاں چو ایسی روشنی نکل رہی ہوئے گی ایسا یہاں چو نور اور چمک نکل رہی ہوئے گی کہ قیامت دے کے اندھیریا نور رہنمائی کرے گا اور وہ او بندہ دیکھ کے چل رہا ہودھیرا ہے قیامت دے دن ہوئے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے گا کہ ہاتھ نظر نہیں آ رہے اپنا ہاتھ اس طرح سامنے کر کے دیکھنا چاہے گا کہ نظر نہیں آ رہے ادھیرا ہوگا نور ان چل, چل کے خا خا کے مسجد قیامت دے دن اللہ نور اور المسجد. اے اللہ رسول مقبول بس اوقات مینو کوئی بندہ نہیں لبدا جڑا پکڑ کے میرا بازو مسجد اندر لے آئے ایسی حال اگر پیدا ہو جائے تو میں کاری نماز پڑھ لوں یہ ان کے ہے یہ بات سن کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ اللہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کاری نماز پڑھ لے وہ اجازت لے کے رخصت لے کے چل پر. دو سیر قدمی گئے ہونے نے نے آواز دیتی اور فرمایا اکسم انا ابد اللہ ابد اللہ واپس پلٹے فرمایا اذان سن لینا گھر ازان دی آواز پہنچ جانے تینو اکسم انا یا ابد اللہ عبد اللہ ازان سن لینا ارجیتی جی ازان دی آواز تے میرے گھر تک پہنچ جاندی ہے فرمایا, من سمئن ندا فلم یا تفلا سولا عبداللہ اگر اگان سن نا تے پھر تیری تو نماز نہیں ہونی تین بھی مزجد اندر ہی ہونا پائے گا ایک نابی نا دی تے کر نماز نہیں دی تو دو اپھی سلامت والے دی ہو جاتی ہے سوچو حضرت من سما فلم یا فلا فلا بے ہاں کوئی شری عذر صحابہ نے پوچھا جی عذر کی ہوں کہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکے گا دے. آپ نے فرمایا ایک تو بیماری آدمی این بیمار کہ مسجد اندر نہ پہنچ سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوں سن ہی تے فطرت ہے یہ بشریت ہے آپ جدو بخار چڑ دا سی چڑھتا معمولی بخار نہیں دا سی چالی آدمیا کے برابر بخار چڑھتا سی رسول اللہ علیہ وسلم دا سی دوروں کھڑیاں جسم چیک سی محسوس ہوتا اتنا سخت بخار چڑھتا سی رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے امبیا صبر بھی آپ بیمار ہیں ایک کندھے تو حضرت علی نے پکڑیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کندھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑے ہوا ہے آپ مسجد اندر لیا رہے نے کار حالانکہ بالکل سامنے سے دھیا تو پکڑ کے مسجد اندر لیا بیاں کرتے ہیں کہ آپ کو کندیا تو پکڑیا ہے لیکن آپ نشان بن گیا آئے پیچھے پیچھے اس حالت اندر بھی مسجد اندر آ کے نماز پڑھائیے اسی اصل تے بیماری ہے جے جی پتو کی ہوں پہلو ہی لمے پی جانے نا کہ آج مسیحے نہیں جانا میں بیمار بیمار ہوئے اور سچ مچ نہ آ قبول ہو صحابہ موجود نہیں ہوندے سن آپ سے حاضری لگاؤں سن نماز تو بعد فارغ ہو کے ضروری کلمات پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاندے اج تے یہ موقع ہی نہیں دیتا جاندہ نا امام جس ویلے رخ فیرد ہے تو ادے تیل مسجد چ نکل چکے ہوندے کیونکہ ویلا تو مولوی ہے نا باقی تصویر کم کاج والے ہوئے ادے بندے نکل چکے ہوں مسجد چو ہر چیز دا ادب سکھایا ہے جن دیر تک امام سلام پھیر کے مقتدیاں تیر رخ نہیں کر لیا ادو تک صف نہیں توڑی جا سکتی ہاں کسے نے کوئی تکلیف ہے خدا نخاس تو نہیں بیٹھ سکتا وہ اپنی حیت اور اپنی شکل بدل لوے بیٹھن دی لیکن صف جو پھر بھی نہیں نکل سک صف نہیں توڑی جا سکتی ابھی کی کرنے کدی سوچے آپ رخ پھیر دے. صبح کی نماز تو بعد خصوصی طور سے رخ پھیر کے پہلے تے حاضری لیندے جیڑا دوست نظر نہ آ رہا ہوں وہ نام لے کے پوچھتے فرما دے آاضر ان فلاں ان فلاں حاضر ہے موجود ہے جی تو موجود ہوں ادھر ادھر کتے بیٹھا ہوں تو جلدی نہ آنا ہاں درو نیار رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا میں موجود ہاں جی نہ ہوندا، تے او دا کوئی ہمسا آیا او دے بارے اندر جانن والا فورن دفتہ وہ غریب یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر اندر گیا ہوا مسافر آپ مطمئن ہو جفر اندر اس واسطے نہیں آ سکیا ورنہ مسجد اندر ضرور پہنچنا یہ تھی سوچے ہی نہیں جا سکتا نا کہ بغیر قضر دے کوئی مسلمان مفتد اندر نہ آتا کسی دے بارے اندر خبر مل دی ہوا مریض دنیا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے آپ فرمانے دے اچھا بیمار ہے جدی بیماری دی خبر مل پارے ہو کے جیدیو دے کاردہ پتا ہوں دا تے کاردہ شریف لے جان دے تے نہیں فرمان دے دلونی الہ بیتہی ایک ایک حریس جو ساڈے واسطے سبق نکلتے گھر کا پتہ ہوں دا تے چلے جاندے جی گھر کا پتا نہ ہوں تے فرما دے, او دے لے چلو غیب دا علم جانن والا ہے کہہ سکتا ہے کہ مینو لے چلو کدی سوچیا دلو نی الا بھائی تھی مینو لے چلو یعنی مینو پتہ نہیں تھی لے چلو اس بیمار دی بیمار پرسی واسطے تشریف لے جاتے ہیں کن خوش نصیب سن وہ لوگ جنہ دے گھر دو جہان دی رحمت چل کے چلی جان دنیا دی رحمت دی آخرت دی رحمت اور انہوں دو جہانوں پھر پتہ نہیں اللہ نے ہونے جہان رکھے ہوئے ہیں ایک انسان دا جہان ہے جنہ دا جہان ہے ملائکہ دا جہان ہے جانوروں دا جہان ہے پرندیاں دا جہان ہے اللہ نے کئی جہان بنائے اللہ نے تو مشرق اور مغرب کئی بنائے رب ال مشرق ول مغر بے جگہ سے فرمایا وہ مشرق دا اور مغرب دا رب ہے کتنے فرمایا رب ال مشرق رب ال مغر دو مشرقہ رب ہے دو مغربوں کا رب ہے کتنے فرمایا رب ال مشارے بے وہ بے شمار مشرقہ رب ہے وہ بے شمار مغربوں کا رب ہے بیمار نو کوئی خواب آیا ہے تے دسو بھئی میں تعبیر ہوں تو دستا جی رات میرے خواب, خواب آیا آپ کی تعبیر فرما دے تے جے کوئی خواب اپنا بیان نہ کرتا بسا اوقات ایسا کہ آپ خواب اپنا بیان فرما دے کہ رات اللہ نے مینوں اے خواب دکھایا ہے اور یہ تعبیر عجیب اور اچھا قسم کا ماحول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کے نال قائم کیتا ہے اسی اِسی ترستے ہی رہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نظر آوے کوئی بیٹھے کوئی گل بات کرے کوئی مسئلہ مسائل پوچھے اللہ عبد اللہ ابن ام مختو نو فرما رہے نے ابد اللہ اگر ازان سن لئی تے پھر تیری نماز بھی کر نہیں ہونی منسا میں ازان سن لئی مسجد اندر نہ پہنچیا وہی نماز ہی کوئی نہیں الا بے حضر حضر بیماری عذر ہے ستا پہ آدمی رہ گیا نماز کو جماعت نل نہیں مل سکیا اللہ ان قابل معافی قرار کرار دے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں آیا فرشتے جس پہلے عمل لکھن لگتے ہیں تو ایسے بندے دی نماز بان جبادی لکھا دین دینے اللہ وہ نے یا اللہ یہ گھر سے یہ تو گیا ہی نہیں مسجد اندر جی بیمار سی اللہ فرما دے کی کسور بیمار میں کی تو ہے بیمار سے یہ ہوا میں جاننا اگر میرا بندہ تندرست ہوتا تے مسجد اندر ضرور پہنچتا پچھلے جمے سے نہیں آ سکے دل اللہ جائے رہ گیا کورشا پہ اس نماز بع ج ادا کی نیند تہ آلم کی رکھیے یہ جاگ تے ضرور مسجد اندر لکھ دیو ہونے نماز با جماعتی پڑتی اسی واسطے ایک حدیث اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے کہ جدو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہوگی نا ادو رج کے عمل کر لیا کرو جب بڑھاپا آئے گا جن نے عمل جوانی اندر کرتے رہے ہو گے وہ سارے اسی طرح ہی لکھے جانا فرشتہ فرمان گے یہ کمزور تے میں کی تے بڑھا تے میرے حکم نال ہوا ہے جی یہ جسم اندر طاقت ہوتی تے اے کم ضرور کرتا لکھو انس جتنا کر ہی لیا ہے مسافر معذور ہے ازر ہے اگر جماعت نل نہیں مل سکیا تو اللہ نے قابل مواقع رکھا اور اے پچھلے اندر جب پانی بارش ہائل سیکھو ہوں ان انسان اللہ نے کنیاں ریاتیں دے دینے دین فطرت ہے اللہ سڈیا کمزوریا جانتا ہے ازان ہی بدل دیتی بارش ہو رہی ہوا خراب ہو سردی ہو کوئی ایسی لہر آئی ہوئی ہو کہ ساریا وجوہات حدیث اندر موجود نے مزے حکم دے دے تو توحید دا اعلان کرن تو اعلان کرنے بعد میرے پیغمبر دی رسالت کا اعلان کر پھر کریں آئی سالا آؤ نماز پڑھنے واسطے حکم دے د کہ تو ہنو کہہ دے الا مسلمانوں جتھے بیٹھے ہو جتھے موجود ہو اپنے اپنے ڈیری اپنے اپنے تماز پڑھ لو تو سوا پورا مل چار کلمے نے نا ہیا الاح دو دفعہ ہیا ال فلاح دو دفاع اندر بلایا جا رہا ہے بلاوا ہے آ جاؤ آ جاؤ آگاہی بدل دیتی کہ جیتے ہو گھر ہی پڑھ لو محمد آزان اندر تو اپنی جہالت دا علاج کرا تو تاہر ہے تینوں دین دا پتہ ہی کون کہ دیتراف کرنے والے اپنے گروہ اندر جھانکنا چاہیے کہ میں جاہر ہاں نو دین دا پتہ نہیں کسی کے الزام لگاؤ تو پہلے اپنی جہالت دور کرنا بڑا کچھ کیا گیا کہ انہیں ہن آزاد نہیں بدل دیتی غصہ نہیں تیری جہالت سے افسوس ہے دین دین فطرت ہے اجازت دے دی کہ جیتے رہ گئے ہو اتے ہی نماز پڑھ لو جی بیٹھے ہو اتے ہی ادا کر لو سوال پورا مل جائے گا اللہ حافظ. نماز با جماعت ادا کرنا بغیر کسی عذر ازرتے اکلیا نماز ہوں ہی نہیں اکلیا نماز پڑھ کا کوئی فائدہ ہی نہیں بے نماز اور اکلہ بغیر عذر دے نماز پڑھنے والا دونوں برابر نہیں کیونکہ فلا صلاة لہو ابھی نماز ہے ہی نہیں نماز بنی ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ ایسی بد نصیبی تو بچندی توفیق ادا فرما گئے انشاءاللہ نماز با جماعت عجر و ثواب نماز با جماعت دی اہمیت مزید واضح کیتی جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بیمار واسطے دعا دی درخواست ہے کہ اللہ تعالی جمی مسلمان لا لا عطا فرما کہ جس طرح گزشتہ اندر پانی دی شکل اندر اللہ دا عذاب سڈے سامنے نظر آیا ابھی سارے پریشان ہوئے نقصان ہوئے بڑے بڑے ایسی صورت حال اندر کی کرنا چاہیے سب تو پہلی بات تے اے ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی اندر جہاں جہاں اچھی اللہ دیا نافرمانیاں کر چکے ہاں انہوں نے سو نادم ہونا چاہیے احساس ندامت ہونا چاہیے کہ اے جو کچھ کیتا غلط کیتا اپنے رب کی نافرمانی کیتی ندامت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آئندہ وہ کم نہ کر اپنے رب کیتا جائے پہلی بات تو یہ ہے تو پھر دے قبول ہو اے اے کہ جیڑا کم, کرن دا کیتا جائے زندگی اندر او کم نہ ہوئے او کرانا دن کا جتوں تک تعلق ہے تے اللہ دے دین دا مزاق ہے پنج وقت فرضی اگان ہوتی ہے مسجد اندر تے کوئی آن آ نہیں جب بارش نہ رک رہی ہوئے، پانی نظر آ رہا ہوئے، تے اسی اپنے اپنے گھروں سے مکانوں سے چڑھ کے آزانہ دنیا شروع کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کو معافی منگنی چاہیے تو باہر کرنی چاہیے اور بارش اللہ دی رحمت ہے وہ اگر ضرورت تو زیادہ محسوس ہو رہی ہو تے بارش نو روکن دی دعا نہیں سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے دعا کرو اللہ یہ بند کر دے یہ روک دے اللہ دی رحمت ہے بارش کی سکھایا فرمایا او اس پر لے کیا کرو حوالینا ولا اللہ اللہ ساری ضرورت پوری ہو گئی سان جنی بارش چاہیے سی وہ کافی ہو گئی ہے اپنی اس رحمت نو ہن نا لا جی یہ ضرورت اے نہ کرو کہ بند کر دے اللہ نے اپنی رحمت روک لئی تے پھر باقی کی رہ پور حکمت دعا ہے اللہم حوال ولا علینا اللہ کتنے ضرورت پوری ہو ہے اے دعا منگنی چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہی منگدیا توبہ و استغفار کرنی چاہیے زیادہ تو زیادہ دوسرا کسی دوست نے یہ پوچھا کہ کیا کسی مجبوری دی حالت اندر عورت بھی نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے اب تک تو کوئی ایسی مجبوری دی حالت نظر نہیں آئی کہ مرد ایک بھی نہ رہا ہوتا ہی جنازہ پڑھایا ہو خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا اگر کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی مرد موجود نہ ہو کیونکہ عورت دی امامت اندر مرد تک نماز نہیں نہ پڑھ سکتا عورت امامت ادو کرا سکتی ہے جدو صرف عورتیں ہی ہون اور ہومامت کرا دیا ہو سب تو اگے نہیں کھڑی ہوئے گی بلکہ سب دے اندر ہی کھڑی گی ہونے امامت کرا سکتی عورت نماز پڑھا سکتی ہے حدیث اندر ایک واقعہ آدھا ہے؟ ایک صحابیہ تن حضرت ورقا رضی اللہ تعالی. حضرت ورقا. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئی ہیں زئی ہیں ہے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ ابھی دیکھنی آپ لے کے جہاد واسطے تشریف لے جاندے ہو کبھی انہوں رخصت کر د نہیں جانتے تو رخصت کسے کر دے ہو. نو دا سالار بنا کے جڑے شہید ہو جاندے نے وہ اللہ ہاں بڑے درجے پا نے جڑے زندہ واپس آ جاندے نے گازی بن کے اللہ انہوں نے پتا نہیں کی کچھ دے دن دا ہے دے اسی دے اِس ہی بٹھیاں رہنگیاں ابھی اس آپ تو محروم ہو گئی گئے یہ ہوں کچی اچھی سوچ سانوں تج او نے فلانی فلم دیکھ لی ہے میں اجے تک نہیں دیکھی انہ بنوا لیا میم نسیب ہی نہیں ہوا انہوں پا لی ہے اجے تک نہیں پائی تے تو اے نے نا اوتر دیکھو کہ مرد جہاد کر کے اللہ کو سواد لئی جا رہے ہیں کہ محروم ہوں ار بیٹھی ہوں ایک ماں نے اے سوچیا اور اپنی یہ سوچ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اندر حاضر ہوئی آپ نے فرمایا ام تو اپنے محلے اندر جتھے جیسے رہیے اتے کوئی جگہ ایسی تلاش کر جلے دیا عورتوں بچیا نو تو نماز پڑھا سکے کوئی ایسی جگہ تلاش کر ل ایسی جگہ بنا لے نماز پڑھا سکیں تھی ایک ضعیف العمر غلام نام ڈیوٹی وہی دی لگا دیتی کہ دیکھ بھائی جس ویلے نماز کا وقت ہو جائے تو ام ورکا کے گھر یا جیتے انہیں جگہ بنائی ہے نا نماز واسطے اتے جا کے ازان کے آیا کر وہ ازان کہہ کہ کے مسجد نبی اندر آ جاندے جماز پڑھنے واسطے حضرت امے ورکا نے جی جگہ بنائی سی اتنے محلے دیا عورتوں سے بچے جمع ہو جاندے جاتے وہ جماعت کرا دیا حضور نے فرمایا تیرے اے نماز پڑھا نل تیرے پیچھے پڑھنے والی اللہ ازر دے, دے دے گا جنہیں سانو جہاد کروں کا اثر ملتا پہ سارا دین دین کامل ہے کسے دی کوئی چشنگی اندر نہیں دتی کہ توں محروم رہ گئے ہیں پھر میں کروں نہیں ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تو اگر خدا نہ نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مرد کوئی رہ ہی نہیں گیا ہے ہی نہیں اور جنازہ پڑھنے کی ضرورت پی گئی ہے تو پھر کوئی عورت عورتیں جنازہ پڑھا سکتی ہے مرد کسے عورت کے پیچھے نماز کسے بھی کوئی بھی نماز جنازے بھی کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتی چونکہ جاری نے دی مناسبت ہے کہ زندگی بے شمار نماز رہ گئی ہوئی ہون میں معمول شروع کیتا ہے کہ ہر نماز دے نال ایک پچھلی اپنی نماز پڑھ لے یہ کدوں تک جاری رہے گا سلسلہ ایک وقت ایسا آ جائے گا یقینی بات ہے کہ شیطان اس وسوسے اندر پا جائے گا کہ لوگ تک پنج نہیں پڑ دے تیری مت ماری گئی تو روز دس پڑھیا شروع کر دی وہ اصل نماز بھی چھٹ جائے گی کیونکہ یہ ای ایسا عمل ہے حدیث اندر کیا گیا ہے مالا یتاق جی انسانوں طاقت ہی نہیں دیکھی گئی کہ پچھلے بھی سال دیا نماز پڑھے سچے دل نل جس دن تو کوئی شخص توبہ کر کے آئندہ ٹھیک ہو ہے اللہ نہ صرف پچھلے گنا معاف کرتا ہے بلکہ پچھلیاں نیکیاں اندر بدل دینا ہے پچھلیاں نمازاں پڑھن دی ضرورت نہیں سچے دل نال جب تو کوئی صحیح ہو گیا وہ پچھلا خاصہ اللہ نے صاف کر دیا الاسلام یہدم ما کان قب لہ وجرت ما کان قب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جدو تو صحیح مسلمان بن جاندے پہلی زندگی اللہ پاک کر دیتا. مٹا کے رکھ دینا جو کچھ بھی ہویا ہو یہ مہربانی تے جے پچھلا کھاتا پھر کھول پائے یہ حکومتیں بدل دیا نا پچھلیا فائل کھل جا پھر وہ دبا کے رکھیا ہوں نے چھپا کے رکھیا ہوں نے بلیکمیل کرتے کہ کدی تے آئے گا ہی نہ اللہ یہ نہیںوکھے دینا وہ پچھلا سارا کھاتا صاف کر دا ہے کہ بندہ صاف ہو جائے پچھلی نماز پڑھن دی ضرورت نہیں زندگی دیا موجودہ نمازاں پابندی صحیح طریقے ادا کرو انشاءاللہ پچھلے سارے گناہ پچھلیاں چڑیا ہوئی سارا نمازاں اللہ معاف کر دے ایک سوال میں جو کچھ تو سمجھ سکیاں وہ ہے کسے خاتون نے لکھا ہے کہ میں الحمد للہ نماز پڑھنی جو کچھ میرے کو نیکی ہو سکتی ہے کرنی آ لیکن میرا خامد یہ کہہد ہے تو پنجہ سال بھی نمازاں دی رہے تو نیک نہیں بن سکتی پتہ نہیں ہوں وہ خامد نے نیک بنانا میں یار کی رکھیا ہوا ہے بے پردہ او وہ کرنا چاہتا ہے باغ بدنصیب ایسے ہوں نہ خامن کہ اچھیاں پری مسلمان عورتاں خواتین با پردہ خامن دی خاص یہ ہوئی ہے کہ ایک پردہ پردہ لا تو میرے نال بے پردہ پھریا گا میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ آیا گا یہ تو قیامت دن پتا چلے گا نا اس خارش کا ایسے شخص دیوس کیا گیا شریعت اندر دیوس جامنے وہی دی بیوی بی غیر مہرما سامنے بے پردہ اور غیرت نہ آئے او دیوس ہونا اس خاند نے نیکی کا میں یار پتا نہیں کی رکھا ہوا او خاتون آنی کہ مینو او آنا پناہ سال بھی نمازاں پی پڑھیں تے تو نیک نہیں ہو سکتی پوچھا اس بیچاری نے اے ہے کہ میں پھر ہن نماز چڈ دیاں پڑھتی نو قائم رکھ اور اللہ اللہ دعا, بھی دعا, کرنے تو, بھی دعا کر. تو خوش قسمت ہے کہ باوجود مزاحمت دے باوجود مخالفت دے تو نیکی قائم ہے نیکی نو جاری رکھا ہے اللہ استقامت دے نیکی دی توفیق دیتی رکھے باہر چلے جاؤ بزرگوں میں باہر گرنے سے امتقال ہو گیا آج کے مہمان بائیس حیدرآباد پاو نگر آئے ہیں تو کیا خیال ہے کہ میں انہیں کوئی کھا سکتا ہوں روٹی کھانا اگر تو وہ افسوس کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہیں کھلا دیں